محمدیت محمدیت دی طرف کی توفی توفیق فرما فرماوے حسب وعدہ سابقہ المبارک البارک جو وعدہ کیا ایک روایت جناب دے سامنے رکھا گا پہلا تمام دوست توجہ توجو میری چند گلو سماعت کر لو کوئی ایک بندہ مقصود نہیں ہے سارے یعنی کسی ایک بندے نل نہیں کی جا رہی سارا نو کی جا رہی آر خاص واسطے دے. ناجائز کم اور گناہ سوا دکھ تخ بیماری مصیبت پریشانی تقدیر کی طرف آدی طرف آ مولا ولی مولا اور مولا سونے دی تقدیر دا مقابلہ دنیا دی کوئی طاقت کر سکتی اگے یہ سلسلہ چلے سی پھر پڑا بند ہے پھر جدو میں میں عید پڑھا کے گیا تو پھر یہ سلسلہ شروع ہو گیا جڑے کہیں گے انہوں نے اپنے آپ پتا لگ جائے گا اور جڑے نہیں کہیں گے انستے سبق ہو جائے گا کسی بندے ایپ نولنا منع کیا گیا ممنو لیکن ہر قسم دی گل میرے تک دی ضرور رہی یاد رکھ میں انسان ہاں تنہیں بسے ہو الحمد للہ میں سارے تو زمانہ وقت دیکھا لوگ ہر قسم دی میرے نال زیادہ ملتے کوئی جی دن پڑھائیے اینج پڑھائیے جی ہویا وہ ہو جمیا تو نہیں آ سکیا بیماری کی وجہ لوگ انتظامیہ تنگ کرتے ہیں ساری انتظامیہ جیڑی انتظامیہ تنگ کرتے ہیں کر مول بھی کچھ ایک پڑھا دوسرا نہیں پڑھا ٹھیک ہل جزاخان مولا سونا فرما ہے کیا نیتی کا بدلہ نیتی نہیں ہے میں سوسے ہوا میں ملتان ہوا میں اسلام آباد ہوا میں پنڈی ہوا میں جتنے ہوا اگر میں صحت نار ہوا تو میں تھڈے تک اپنی جان پہنچانا ٹھیک ہے کیوں باقی جی دنیا چ بندہ جمعہ نہیں پڑھ سکتا جمعہ ہو ہے لیکن محبت کھچ لیا ہوں اور اپنی ذمہ داری دا احساس کھچ لیا ہوں گا کہ میری ذمہ داری ہے میں جب بھی ہوں میں آ جانا لیکن بیماری کسے تو پوچھ کے تو نہیں آؤں گی یا بماری دسے کا قابو تو نہیں ہو بیماری آ جاوے تو بندہ اپنے جسم چنگ پی جائے تو لہذا میں جتنے عرصے کا اتے آ رہا سب نو پتا کہ میرا کتنی چھٹیاں نے جانتے ہو گی بولتے نہیں اس باوجود چلو یار اگر جگ منہ کھولتے ہیں گلیں کرتے جو بھی کرتے ہیں اگر وہ اتنا نہیں کر سکتے کہ نیکی کا بدلہ نیکی نال لے سے یار گلا تو ٹھیک ہے اگر میری چھٹی ہوئی ہے تو کسی وجہ بغیر وجہ دے ممبر رسول کے کہہ رہا بغیر وجہ دے میں اپنے سے دے اندر چھٹی نہیں کی اگر پھر بھی کسی نو یقین نہ آئے تو مرضی یار خا مکھا سے بنایا گلا نوش چیز چاہیے میں پھر پہ رہا جنہوں پتا نہیں ان سبق اور جنہوں پتا انہوں ہدایت صرف اگر کوئی بندہ اتنا سوچ لوگ کہ یار میں احسان نہیں جتلا رہا میں احسان جلا رہا کہ میرے آن جان کا سبر کتنا بن رہا اگر کسی بندے نو اتنا احساس ہو جائے گا مینو لگ گل کرنے کی گنجائش باقی نہیں رہے تو جنو نہیں توجہ فرمایو یہ سلسلہ بند کر رہی ہوا کے گیا پھر میرے کن تک گلا اپنی اور میری عادت ہے جد تک میم پچھلے گل کی تحقیق نہ ہو گل سبن نہیں کھول دا الحمدللہ اگر بندہ لیکی کرے نا اگوں بندے دکھ پہنچے پھر دکھ لگنا دکھ ہوں کہ یار میں اللہ سونا وقت نہ لے لیا کہ تھوڑے بارے برائی سوچا برا سوچا یا تھوڑے بارے کھاسے دی سوچ سوچ وہ وقت نہ اگر میں طرف میرے کیوں تکلیف پہنچ گئی فرمائی اور اسی آیت ما میرے سونے نبی نے فرمایا اگر تو آردینال آردینال آردینال کوئی نیکی دا है دا है है جے نیکی نہیں کر سکتے تو برائی تھا نکائی جی نیکی نہیں کر سکتے برائی کا کبھی سوچو بھی نہیں الزا اور یہ مسئلہ رزق دا جب بندہ جانا نا مولا سہنا رزا کی میں عید پڑھا کے گیا پرانے پاک سامنے کہ میں گھر دے کسے کام نو ہاتھ بھی لایا ہوگا ٹھیک ہے یا میں گھروں نکل کے کسی پاس کوئی سفر کیتا کیا نہیں یعنی طبیعت اجازت نہیں دے ہا فریا ہوا بندہ آئی شیر بندہ لیکن بیماری اندروں بندے نو کھا جی ہے اس بندے نو پتا ہوں کہ یار میرے نال کی بیت گئی ٹھیک ہے میں منجی تٹ کے حاجت نو جانا تو میرا جسم ساتھ چڑھ جانا لیکن میں اتنا لما سفر کر کے سمجھتے ہو میں پیسے آیں گے رکھ وقت لا شریق بندہ بندے نوا نہیں سکتا بندہ بندے دے نہیں سکتا بندہ بندے نجا نہیں سکتا اور بندہ بندے رکھ نہیں سکتا بندہ بندے نو ج نہیں سکتا بندہ بندے, نو سکتا. بندہ بندے نو مار نہیں سکتا سارا چیزوں کا مالک اللہ کا ساری چیزاں وجہ ہے نا وہ دو وجہ نے ایک میرے واسطے میرے بزرگوں کا حکم سب تہلی چیز اور دوسرا جیب بندے دشمن ہوں نے دوست بھی ہوتے جشمن بھی آپ کی گل جہ دوست مخلس میں ان کی محبت کس لے آ ایک بزرگان کا حکم کھچ لیا ایک مخلس دوست محبت باقی لیا آ سارا تصویر بھی جانتے ہو بیان کرنے دی لوڑی ہی نہیں زوک سبحان اللہ اور دوسری گل یہ بھی یاد رکھو سان گریشانی کوئی نہیں پاگ کسی بندے کنڈ پیچھو بندہ گل کرے نا تو پتا جی ان سدا لگتا مولا سونا گل کرے در جی گل پیا کر دیا گنا چوکے ان چم یعنی کرانے سر گنا پی رہے ہیں زندگی کی جا رہی ہے وہ سفائی ہو رہی نقصان تو لیا سو چیزوں کو بچنا چاہیے یار ابو جہ لوگ ہاں دنیا دے مقابلے بڑی تعداد نہیں کرنی رنجگی رکھنی ہے بھنا مہلا رکھنا سان چاہیے جی سڈے جسم کٹھے ہوتے نے دل کٹھے ہو جا جمنا دل کٹھے ہو جا مولا سونا پھر انہوں نے روب کافر جد دل وکر وکھرے ہو جسم ہو جاؤ تو جو ہے نا پھر بھی اگر کسے دوست نو کوئی گلا آربانی کر کے انتظامیہ نام نہ کرے او سدھی میرے گل کرے میرے ہاتھ کدی کہاڑی ویسی کدی چاقو کدی تلوار ہاں جو لات سب میں لمبی نہیں کرنا موضوع چیڑا ایک رواج سنا سناو پچھلے جمعے گی یاد وہ یار جی کو آخو مولویا ادے گھنٹے کی گل نہیں یاد رہی تفتے پوچھنے وقت ایسا تیز آ گیا باہر موٹا جہا پھر دس دن جدو بندے نو ہر پاس مصیبت سپاہی بئیمان ہو گئے کہنا سانو ام لائے اگو سانو کی لگے کہڑا چور اور کہڑا بے قصور दो बे नसते नसते आ रहे उस वाकई चोर सने दो फाड़ लिया हूं दोवान चोर वैसे भी चलाक होते दोवाल चोर उन्हों सिपाही बोली दे के नस गया एक रह गया सोचा यार ایک چور نسا بیٹھے ہوں کرلے وغیرہ سپاہی دس داد چور نسا کے آئے بادشاہ سان سولی چاڑ دے گا او یہ سلاح بنا ایک راہی لوہار جڑا اپنے دیہات بڑا نیک ادرو بیالی شہر, شہر شو، اپنا کم بند کر کے بال بچیا نو ملن جا رہا سی چپاہیا ویٹیا بندہ ان آ لو لوار چور دو چور فڑ کے بادشاہ بادشاہ کچہری پیش کر دی بادشاہ کہنے لگے دونوں کئے بھی سبند کر دوں میرا دل آ ادو میں پوچھا گا ادو میں پوچھ تاچھ کر کے میں چوریا برامد کرا گا ایک صحیح چور ایک بے قصور چور دو بند کر دیتے گئے لوہار جیل در قید خانے دے اندر، کے رب دی بارگاہ چجا رے دیا رات لوہار کا سجا مکن چ نہیں آؤ یہ مولا سنیا میں تیرا چور در تیرا تیرا چور در پر تری مخلوق کا چور نہیں آؤ یہ تھی, تھی, تھی جاننا ہے چور infring... درور آری شریعت دیا ضرور ضرورت نے فرمانیاں ضرور کیتیاں نے حق درور مارے ترا چور درور ہاں پر تری مخلوق کا چور نہیں آؤ مہربانی چان چڑال ساری ساری رات مولا رب نال گلا تیسری رات ہوئی جد بڑے بھاری بڑکم کسمان بادشاہ تخت نا مارن دی کوشش کرتے بادشاہ آنکھ کھل کم کے جد اٹھ لائے تو کوئی شہ نہیں ہو پھر سونا اکھ لگتی ہے پھر پہلوان آ ج پھر او نے اٹھ لوف دارے کل کرا ساری رات گزر گئی بادشاہ نو پہلوان سو نہیں ہے سبح حیران پریشان پھر دیئے आ, محل تخت کے سو اوہی پہلوان پھر آ جخت مندہ مارن کی کوشش کرتے ہیں کوشش چشش کرتے بادشاہ پھر جات پی رات کا ٹائم بادشاہ گئی جیلر بلاؤ ایانے پھر بھی وہ لوگ آئے سن اتنے سیانے آئے سن اتنا دماغ اجے بھی ان لوگوں کے اندر ہے جیلر نو بلا پاشاہی قید دے اندر کوئی بے قسور ج نہیں قید ہوا پیا बादशाह वगा वैनू इना नहीं पता, पता। कौन बेकसूर कौन कसूरवार ए मैं नहीं जानता पर इन्ना जरूर जानना एक बंदा ए, सिर सज़, सिर सज़ ए होई है जदू रात पी सिर सिर सजे रख ला रौलाओ ری مخلوق کا چور نہیں بادشاہ بلا لیا بلا لیا بادشاہ جیلر جا سلوار نڈ لیا بادشاہ پوچھ لادشاہ پوچھ لیا دس گل کی کی وجہ اے تیرے نال کی نیتی ہے لوہار گئی بادشاہ سلامت میں تیرے شہر دے اندر کاروبار آیا کرایا سوہار ہوں میرا لوہا کٹن کا کام ہے تیرے شہر دے اندر کاروبار میرا بابا چل پیا دیہاتی ہاں دیہات ایک کام نہیں چل لو میں اپنے کام کی چھٹی کر کے بال بچیا کو میں سو تیرے سپاہی آئے نا میں مخلوق دا چور نہیں لوہار گل سنو میں انداہ و میں چور نہیں آتی گیا بادشاہ میں بےکسور وگرنا وہ چور نہیں ہوں لگن لوہار کے لئے ساڈے لوہار بھی سیا میں مخلوق دا چور نہیں آ بادشاہ سمجھ گیا لگا بندہ سیان ہے بندہ سیان ہے بادشاہ گئی دے. جا دن ہے جا کر بری تریے با عزت بری قربان جاوان. جاوان جاوان. اوشوے لے, اوشوے لے. قانون سفتیش ہوا ملتی سی پہلے تفتیش ہوجا ملتی سی. سی. مل سی. سی. مل سی اور اسلام بھی یہ یہ اسلام دا قانون اگر چل اج کل, آج کل دا خلاف ہوا تفتیش ہو تو تو بعد سدا اسلام کہ پوچھ دس پہل سدا توجہ نہیں جرمائی اج کل کسی گریب نو کو پچلیاں ایک پتا لگ جارے سے بے گنا جو فرما پھر کہتے ہیں جی آپ کو عدالت با عزت رہا کرتی ہے کٹن کا نام بھی عزت کوٹ کوٹ گئے وہ برابر کر سکتی ہیں جی با عزت لے کے سلام ہے پہلے پوچھو پہلے تفتیش کرو پہلے تحقیق کرو کیا یہ مجرم ہے بھی صحیح کہ نہیں یہ نہیں سے آزاد کرو یہ مجرم ہے تو دیو توجہ ہے بادشاہ گئی لے تین کسی شہ کی تو دے جنالی جے ضرورت ہو ساڈے دربار سے آ جانا اچھا تریا لوڑا مٹاو گے اچھا تیر سوال پورے کریں لوہار کہ بلکہ بادشاہ تین دو گلان کرا لوہار کہہ دینی بادشاہ کہہ دیا تینوں ایک تو میرا ندرانہ قبول کرنا پائے گا دوسرا جدو بھی تریشان ہو گئے تو تینوں میرے کو آنا پہ گا بادشاہ نظرانا تے قبول ہے پر دوسری گل قبول نہیں ہے پوچھا یار لوگ یار سان کوئی ایسا بادشاہ لبے جڑا ساڈیا لوڑا پوریاں کرے سڈیا مشکل آسان کرے سرت پوریاں کرے تجیب بندہ یہ گل گوار ہی نہیں لوہار جا رات چار باری پٹھا کراتی رات ایک رات تخت چار پٹھا کر لوڑاں نہیں پوری کردشاہ تڑ کے سوٹ بنا بڑا چکا جن تیرے کو چھڑایا نا وہ مینو ہر تھان ہر ہے ہر مشکل آ ہے ہر مصیبت بادشاہ گئی یار جے یہ گل تو پھر تا وزیر بن جائے ل پاگی گرائی انہیں نگر زندگی لوا کچا گزرتی توجہ بادشاہ جری مرضی کر لانے والی <سؤال> ربافی دے سی خدا دی قسم کر گیا نا جلو بندہ رب کی بار گاہ آ جائے پھر با پانسی جس طرح ہو مرضی حال ہو او جدو رب کڈنا چاہے توجہ نہیں جی فرمائی وہ بچا کو کون مارے جے او فڑے مڑ کون بچا تو جاسیحت کی دنیا چلے دلت کی دنیا چل مولا سونا وہ مصیبت پریشانیاں بخی کد اولاد کدی جان دا کبھی گھر دا کبھی بیوی کچھ پریشانیاں مولا پی بزرگ فرما نے مولا کیوں پریشانیاں پا اس واسطے کہ ہر پاسو ہر پاسوا دل ٹوٹ جے ایک میری بار کا نام لگ جا فرمایا کہ جب بندہ دعا کر دعا کر فرشتے مومن دعا نیلی دعا نو مومن مومن مومن کی دعا نو فرشتے بار گاہ راہ چلا جا ملا سونے بندہ تیرے تو آ سوال کرد منگ اگر مولا سن کسی تے موقوف فرما فرشتے عرض کرتے نے مولا بڑا ہی رو رہا جانا تو ہے <نا�> مومن نے سفارشی فرشتے بڑے کھڑے جدو جھوک جا رہے مولا سونے بڑا ہی رو رہے ایک دفعہ دوسری دفعہ تیسری دفعہ جدو تیسری دفاع فرشتے آدر ہوں تو جبریلے امی بارگاہ گاہے لیا چاہر ہوں ارض کردہ سونے مولا تیری شان, شان جڑی کسی کو گٹدی نہیں تیرے خزانے تو مقدر نہیں. تیری بلندی ہے میرے سونے نبی نے فرمایا مولا سونا کی فرماؤں میں मौला सोना फरमा मैं भी जान ला व मैनू भी पता है मैं वेख रहा वे के ले, मैं इन नरमा देव मैं इना का सवाल पूरा कर देवे लू میم چوکھا چملہ لگتا ہے میرے سونے لگی نے فرمایا دوا جدو دیر نال قبول ہوئے نا اسے نہ امید نہ ہوا کرولا فرما میری بار گاہچ رونا ہی میم چاہا پڑا لگتا یہ ہو رو رو یہ ہواوا کرنا رونا ہی میرو بڑا چاہا لگ رہا ہے چاہا لگ جڑی چاہیے بندہ رو بندہ رولا پسند فرما سونا, مولا سن وقت بندے نو امتحان چ رکھ دے آدمائش رکھ دے مصیبت ٹوٹ کے مولا نال نہ لگ جائے یہ سمجھ مصیبت بھی سڈے واسطے رحمت نے کہ اے مصیبت سانو مولا ولا میرے سونے ایک بیمار نبی نبی فاق سرکار دے دوسرے صاحب پوچھنے گئے بیماری, بیماری گئی بیمار ہو گھر بیمار پورسی سونے نبیج بھی دل وج جا لگ جار میرے دوست بیماری مجھے یاد رکھ رہے ہیں شاہ جہ بیمار شاہ فرما نے میں صحت نال بیماری خوش رہنا میں صحت نال بیماری صاحب پوچھ رہے کیوں سونے فرما نے اس واسطے کہ بندہ صحت مند ہوئے تو جو نہیں جو فرمائی بند صحت مند ہوئے جوان نسل جوان نسل غافل ہمیشہ, غافل ہمیشہ, غافل ہمیشہ, غافل ہمیشہ غافل ہم جوان نسل سوندی ہے ہمیشہ کٹے بچے سو کیوں نہ پتا گھر والوں کا پتا ماں باپ دا پتا ہے گئے کسی رات جی نے کوئی پتا نہیں بند کر دیا فرمائی مگر کچھ نصیب نوجوان ایسے بھی آتے کہ او جوانی رب بنا لیں کہ بندہ جوان ہوتا ہے ساری طاقت جوان ہو صحت ری رب تھوڑا یاد ہے کہ جون جوں بندہ ڈل رہا ہے پہلے جھٹے آئے پھر مجبوریاں آئی پھر محتاجی آئی پھر رب سوکھا یاد جد بندہ محتاج بن دہ معذور بن دسم دیا طاقت ساتھ چکن لگ پی فر بندہ رب ند کردے وہ بندہ اگر معذور بیمار ہو جائے ہمیشہ رب ند کر بچپنا جبانی بڑھے پا یہ مولا سونے نے زندگی دے مراحل رکھے لیں کہ میں بندہ مینو کس مرحلے نے فرمایا مولا سونے بار بار سب تو پسندیدہ عبادت صحت مند نوجوان دی اور شادی شاہ دے نے بادت بادت بادت بادت بادت درجمانی، بادت درجمانی، وقت آخر مختل رب نو منا جمانی چنا کیونکہ جس, جس وقت ہو جائے بند ہڈیاں رات نہیں رہ جان فرمایا پرہیزگار بن کے بہ جانا یہ کوئی کمال نہیں کیونکہ وہ بڑھا فگیاڑ بھی بہ جا کی مطلب کی مطلب فرمایا جالیاڑ ہڈیا چ رس مک جائے بھی لما پہ جی شریف بن کے بہ اس وقت نہیں مزہ چھکے بڈے بابے بھی پریشان نہ ہو رہے جی مطلب یہ نہیں کہ بڑھا بندہ عبادت چڈ دے لیکن عظمت کی گل کر رہا عزمت نوجوان کی عبادت خواجہ ہسن بشری بابیا گل پیا کرنا خاجا وار بھی بندہ واپس آ جائے بڑھا ہو واپس آ جاوے نا بھی بڑی سعادت ہے کہ یار بینا تے خاتمہ خاتمہ نہیں ہویا وہ ہو کے بھی واپس آ جاوے بڑی شہادت ہے لیکن شہادت ہے کہ نوجوان میں بندہ بیمار ہوا تو رب چوکھا یاد یہ بیماریاں دکھ مصیبتاں پریشانیاں یہ بندے اس واسطے ہی آدمی جی ہلاکو پھینو عالم نے فرمایا سی نا یہ تصا کتے رب نے مگر لائے کیوں؟ کیوں؟ کیوں؟ اساں واپس آ جائیے اصا ربار گاہ واپس آ جائیے اور اپنے مقام سے آ جائیے رب کی وار گاہ جکیے مصیبتیاں جناب اور آئے دن محل خباوا مرض پریشانیاں کیوں اس واسطے نہیں کہ اچھا اپنا راہ چڈ بی اور رب سونے نے سڈے مگر جتی نے کہ اپنے راہ سے آ جائے اپنے آمانااا.. آماناا.. امانااااا... جی انت بندہ أبنى... شولی.. راہ آ جائے پھر لوہار واگ مولا سونا بندے نہ آج فرمائی بادشاہ سولی ہلکی ہوئی رب دب بڑا ڈاڈا ہوں دع کا مولا سونا سان اپنے اندم سے واپس ہٹن کی توفیق